الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ و علی و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ و علی و اصحابک یا نور اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پر درود پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا سلو الحبیب صلی اللہ, اللہ, اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلاتم و سلام علیہ یا یا یا اللہ ماہ مبارک ماہ رمضان برکتوں اور رحمتوں کی کان اپنی برکتیں بہار نٹا رہا ہے پچیس روزے اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ گزر چکے ہیں اور آج چھبیس روزے کی ابتداء سورج کے غروب ہونے کے بعد سے ہو چکی ہے میرے بدن سے لیکن ناظرین آج کے دن کو بالخصوص جو ایک خاصیت اور ایک دن کو جو وہ امتیاز حاصل ہے وہ با مانا بھی ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برقاتم القدسیہ کی ولادت کا آج دن بھی ہے شیخ تریکت امیر اہل سنت تیرہ سو انہتر سی ہجری میں چھبیس رمضان مبارک میں دنیا میں تشریف لائے اور اتھر بائی امیر ال سنت کی اگر یوم یوم پیدائش جو ہے وہ آپ کا اور جو سنے پیدائش ہے آپ کا سنے پیدائش تیرہ سو انتر ہجری اس کے اگر الفاظ کا مجموعہ بنائیں تو یہ ایک جملہ بنتا ہے فخر الاسلام والمسلمین, فخر الاسلام والمسلمین حق، حق، حق. کے فخر نکالیں تو وہ بھی تیرہ سو انہتر بنتے باستر ہیں باستر باستر باستر کیا بات ہے کیا فرمائیں گے کیا بات ہے جناب کیا بات ہے سب سے پہلے تو مدنی چینل کے ناظرین کو الحمد رب العالمین میں اس مبارک موقع پر خوش آمدید کہوں گا مرحبہ کہوں گا اور چھبیسویں شریف کی آپ سب کو مبارک بات پیش کروں گا کہ الحمد للہ یقیناً دنیا اسلام کی بہت بڑی ہستی روحانی ہستی علمی ہستی عملی ہستی رب کریم جل مجدحوں کی عظیم نعمت شیخ طریقہ تمیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیا صاحب اتار قادری رضوی دامت برکات املا عالیہ کی آج تشریف آوری ہے آج آپ کی ولادت کا دن ہے میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو عاشق رسول کو امیر علی سنت دامت علیہ سنت دامد برکات العلیہ کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اب جہاں دا تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماشاءاللہ کہ تیرہ سو کے جب علم الآداد کے اعتبار سے ترقی بنتی ہے کیا؟ کیا؟ کیا اس کا وہ علم ہوتا ہے جی علماد کے اعتبار سے جو فگر بنتا ہے اس کی بات جی کر رہے ہیں فخر الاسلام اب المسلمین تو آخو یقینا آخو الحمدللہ رب العالمین قربان جائیے ہمارے سرکار شیخ طریقت امیر اللہ سنت دامت اللہ کی برکات کی ذات بابرکات کے کہ یقینا آپ اسلام اور دین اسلام کی مبارک ہستیوں میں ایک منفرد کیفیت کے حامل ہیں اور فی زمانہ بالخصوص آج کے دور کے اعتبار سے اگر ہم لیں تو یقیناً گلشن میں بہت سارے پھول ہیں ہر کھلتے پھول کی اپنی ایک مہک ہے اگر الحمد رب العالمین حضور میر علیہ سنت دامت برکات العلیہ کھلتا ہوا وہ گلاب ہیں کہ جس کی مہک سے خود چمن بھی مہک رہا ہے اور الحمدللہ اللہ اللہ رب العالمین اس چمن کی بہار سے دنیا بھر میں باہر آئی ہوئی اگر آپ اس اس اس اس کی اسی بات کو میں ایک دوسرے طریقے سے ایک شعر کے ذریعے سے بیان کروں تو یہ بھی ہو سکتا ہے دین کی نوبت ایسی بجائی جھوم رہی اللہ ہے ساری خدائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام شیخ طریقت امیر سنت کا پلانا ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو لوگوں کے دلوں میں اتارنا ہو بے عملوں کے اندر عمل کی کیفیت کو بیدار کرنا ہو بد مذہبوں کو عشق مصطفیٰ کے جام پلانا ہو غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا ہو ان دلوقتي تمام اوساخ کے اندر امیر السنت کی ذات بابرکات ایک واقعی نمایاں ایک وس نظر آتا ہے نمایاں ایک شفیت نظر آتی ہے اور ان ساری چیزوں کے لیے اثر بھائی جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا کردار اس کے اخلاف اگر دیکھا جائے تو یہ بھی امیر السنت کے لاجواب ہیں کیا فرمائیں گے آپ یقینا الحمد للہ دعی اسلام کے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے خد رسول محتشم نبی معظم شفیع امن صلی اللہ علیہ مبارک وسلم کے جو اوصاف حمیدہ قرآن مجید میں رب کریم جل مجھ نے ارشاد فرمایا اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارکہ و خُلُقِ علیہم کی مبارکباد کہی گئی اور پھر حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طبیعت میں جو نرمی کا وصف تھا جس کا مفہوم ہے نا قرآن کریم کی عائد کا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے قلب مبارکہ میں یہ نرمی نہ ہو اس کی یہ شگفتگی نہ ہوگفتگی نہ ہو تو لوگ آپ کے قریب نہ آئے تو یہ رسول رحمت من اللہ سبحان اللہ لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک سنتوں کو عام کرنے والے ہیں آقا کے طریقوں کا ڈنکا بجانے والے ہیں سنت و سیرت کی الحمدللہ باہر لانے والے ہیں تو یہ اوساف خمیدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جو آپ کو عطا کیا ہیں ان کی تو بات ہی کیا ہے ماشاءاللہ عزوجل بلکہ میں کہوں گا دنیا بھر میں جتنے بھی عاشقان رسول ہیں بالخصوص دعوت اسلامی کے میٹھے پیار مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین خود ہی غور کریں نا کہ ہم سب کا دعوت اسلامی والا ہونا حدور امیر علیہ سنت دامت برکاتون عالیہ کی ذات سے منسوب ہونا آپ کے طریقے کو اختیار کرنا آپ کے طریقے جسے جس کہنا چاہیے روحانی سلسلے کو اختیار کرنا اس کے پیچھے بیس جو ملے گا نا بنیاد جو ملے گی وہ حقیقت ان امیر علیہ سنت دامت برکاتون عالیہ کی ذات بابرکات کا وہ اخلاق وہ اعلیٰ کردار ہی ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ لوگ جوک در جوک آپ کی طرف مائل ہوئے آپ کی نرمی آپ کی شفقت آپ کی مسکراہٹ آپ کی حکمت اور پھر لوگوں کی نفسیات کے مطابق کلام کا جو ربی کریم جل مجدح نے آپ کو ملکہ آتا فرمایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بات اس لیے ڈھکی چکی نہیں جی جی اللہ اظہر میں جب اپنے علاقے میں ہوتا تھا میرا جو ہوم لینڈ ہے وہاں پر تو وہاں پر اسلامی بھائی داعت کے مدنی ماحول سے لوگ تھے تو وہ ایک بات صاح کرتے تھے کہ امیر اہل سنت جو بیان فرماتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے مجھے ہی سمجھا رہے ہیں جی جی, جی بالکل یہ جو ان کا ایک مبارک انداز ہے کہ واقعی یعنی اگر دیکھا جائے کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے ڈاکٹر اس کا سب سے پہلا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ مرض کی تشخیص کرے مرض کی تشخیص کرنے کے بعد پھر وہ اس کی مناسب جو ہے وہ اس کو میڈیسن دے اور میڈیسن دیتے ہوئے بھی یہ خیال رکھے کہ اس کے اندر کتنی میڈیسن کی تاب ہے یعنی یہ کتنی پوٹینسی کی اس کو میڈیسن جی اس کے اندر اس کی تاب ہے اس کو برداشت کر لے گا یا یہ میڈیسن کہیں اس کو ریئیکشن تو نہیں کر دے گی یعنی یہ ساری باتیں ایک ماہر ڈاکٹر کے جو ہے وہ پیش نظر ہوتی ہیں میرا سنت بھی الحمد للہ نباز قوم ہے اور آپ نے قوم کی نمز پر جب ہاتھ رکھا ہے تو جن جن بیماریوں کی آپ نے تشخیص فرمائی ہے جن جن نقائص کو جن جن خامیوں کو جن جن پرابلمس کو آپ نے دیکھا ہے ان کے مطابق کس طرح سے عوام عوام الناس کو جو ہے وہ ایک پازیٹیو پیغام دینا ہے ان کی خامیوں کو دور کرنا ہے ان کے نقائص کو ختم کرنا ہے تو ویسی حکمت عملی بھی روحانی غذا بھی عمیر سنت نے ویسی ہی عطا فرمایا بالکل ایسا ہی بالکل ایسا ہی آپ نے جس نے اشاف فرمایا کہ ہر اسلامی بھائی سمجھتا ہے کہ گویا میرے لیے بیان کیا جا رہا ہے تو اس کی تو بے شمار مثالیں ہیں کہ حضر المیر علی سنت دامد بارکاتون عالیہ کہیں بھی بیان کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اگرچہ آپ موضوع کے اعتبار سے کوئی بھی بات کر رہے ہوں مگر ایک عام اسلامی بھائی محسوس کر رہا تھا یار یہ کیسی ایسی بات کی جا رہی ہے یہ تو بالکل میرے گھر کے حالات ہیں اللہ اکبر کبیر یہ تو مجھ پر بیت رہی ہے اوہو واقعی یہ تو میرے اندر موجود ہے اللہ اکبر کبیر یہاں یا رات کو تو یہ میرے ساتھ ہوا تھا اس طرح کی صورتحال ہیں اور واقعی ایسے کئی اسلامی بھائیوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو حضور امیر علیہ سنت دامد برکات آریا کے اس مبارک وصف سے اس قدر متاثر ہے کہ رب کریم جل مجدو کی طرف سے عطا کردہ خدا داد صلاحیت ہے آپ کو کہ اللہ تبارہ کا وطلاء از وجل نے اپنے اسنیک اور پاک بندے کو جو ماشاءاللہ اللہ وجل کردار کا ستھرا پر عطا فرمایا ہے مزاج شناسی کی جو الحمدللہ رب العالمین طاقت عطا فرمائیے اور لوگوں کی نفسیات کے مطابق کلام کرنے کا جو ماشاءاللہ اللہ وجل ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک مبارک وصف عطا فرمایا ہے یہ اپنی مثال آپ بڑی, بڑی پیاری بات کہی آپ نے ایک اور بات بھی, بھی میں یہاں پر کہنا چاہوں گا یعنی امیرہ حسنت ایک ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے ہمہ جہت شخصیت ہے آپ کی سیرت کے جس پہلو کو دیکھیں وہ ایک نمایاں طور پر ہمیں معاشرے کے اندر यقینا, نظر آتا ہے دیکھیں اظہر بھائی بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر جتنے لوگ قریب آتے جاتے ہیں اتنی ان کی عقیدت جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے یعنی جب آپ ہم کہیں پر عام طور پر جب لوگوں میں ہوتے ہیں پھر انداز اور ہوتا ہے دوستوں کے اندر ہوتا ہے تو پھر انداز اور ہو جاتا ہے اچھا دوستوں سے ہٹ کے جب بندہ اپنے کھاد گھر پہ آتا ہے, ہے تو پھر انداز جو ہے وہ اور ہو جاتا ہے یعنی باہر اگر کھانا کھا رہا ہے مثال اسی کو لے لیں کھانے کو ہی لے لیں باہر کھانا کھا رہا ہے تو بڑے طریقے سے کھا رہا ہے بڑے نپے تلے جچے انداز سے کھا رہا ہے عام اگر کھانا پڑتا ہے جیسے آم کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں کہ عام کھانے کے لیے بندوں کو تھوڑا سا حیا کو بالا تاغ رکھنا پڑتا ہے کہ وہ ہاتھ بھی گندے کرتا ہے بعض گد کپڑے بھی اس سے ہو جاتے ہیں لیکن آم کھا رہا ہے تو وہ بھی بڑی تہذیب سے بڑی شائسگی کے ساتھ کھائے گا یوں ہی کچھ کھانا کھا رہا ہے تو وہ بڑے طریقے سے دوستوں میں ہے تو پھر کھانا بھی کھا رہا ہوگا گفتار میں تبدیلی آتی جائے گی کھانے کو لے کو دیکھ تو یہ سین موقع کے ساتھ بدلتے جاتے ہیں لیکن شہ کے طریقہ امیر اسمت دامد قادم القسیہ کی جو مبارک ہستی ہے جو ذات ہے جس طرح آپ ساری دنیا کے سامنے کھانا کھا رہے ہیں اگر تین افراد میں بیٹھے ہیں تو بھی ویسے ہی کھانا کھا رہے ہیں جو اسمنت پر عمل کرنے کا انداز آپ کا دل مدنی چینل پر ہے کیمرے کے سامنے ہے لوگوں کے سامنے ہے وہی وہ آپ کا انداز ہے وہ اپنے یقین اپنے یقین یقین گھر پر بھی وہی وہ انداز ماشا ہے ماشا اور اگر آپ اپنے مقصول, مقصول بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی الحمدللہ یہی انداز ہے اور یہ یہ وہ پاکیزگی ہے اور یہ وہ مبارک وشف ہے کہ جب انسان کی حلوت اور اس کی جلبت ماشاء ایک ایک ایک ایک ماشا کی, کی جلوہ گری ہو گئی اللہ، تحاند اللہ، تحاند اللہ. کیا بات کیا اللہ ماشاءاللہ برحبا ماشاء ماشاءاللہ برحبا برحبا وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یا سیدی چھبیس شریف مبارک ماشاء اللہ مبارک مبارک مبارک, مبارک, مبارک, مبارک, مبارک السلام علیکم السلام جشنِ سنت مبارک میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی چینل کے ناظرین تمام عاشقان رسول عاشقہ نے کو امیر اہل سنت کا جشن ولادت مبارک ہو خیر مبارک خیر اللہ کریم مبارک خیر مبارک خیر مبارک ہمارے شکت تریکت امیر سنت کو سلامت رکھے ان کو صحت دے تندرستی دے آفیت نقص فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ کریم دراز فرمائے الحمد اللہ ماشاءاللہ بہت, بہت مبارک ہو دنیا بھر میں ایک خوشی کی لہر ہے ایک مسرت ہے ایک بڑا ہی دلکش اور راحت والا اور مسرور الحمد القم کا جمرا موسم ہے خوشی اگر دل کی تے میں ہو نا تو اس کے اظہار کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے حق حق وہ اس کو نکلتے نکلتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے وہ تہ میں ہوتی ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اس موقع پر آپ نے ماشاء اللہ پیارا پیارا سر جبا بھی زب فرمایا ہے جبے کی شان بڑھ گئی ماشاء اللہ آپ نے پہن لیا کیا مل باہ مل باہ مل باہ باہ باہ سبحان اللہ امیر کی ذات بابرکات اور हा हा हा یعنی اگر اس پر تو صرف آپ مدنی پھول فرماتے رہے اور ہم سنتے رہے تو میں سمجھتا ہوں سلسلہ بڑا زبردست طریقے سے ہوگا نہیں ہوگا جی آج یہ موڈ نہیں ہے نہیں موڈ کیوں نہیں ہے یقیناً مدنی پھول آج ہی تو موڈ ہے شاء جی بالکل ایک بات ہم کر رہے تھے جی آپ کی خلوت اور آپ کی جلبت کا جو ہے وہ ایک زبردست مبارک اللہ ایک جیسا ہونا بلکہ آپ نے ایک دفعہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ امیر السنت کی خلوت یہ جلبت سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ ہم نے خلوت کے اندر بھی دیکھا ہے ظاہر سی بات ہے جو خلوت آپ کو نصیب ہے وہ ہمیں تو ویسی نصیب نہیں ہے میں یہ چاہوں گا حضور ایک بات ہم اور بھی لیں آج امیر السنت نے اپنی زندگی جس طرح معاشرے کے اندر گزاری جس خودداری کے ساتھ گزاری اس پر جو ہے وہ آپ کیا فرمائیں گے کہ آپ آپ پر ظاہر سی بات ہے مرور زمانہ بھی ہوا زمانے کا گزرنا ہوا حالات کا آنا جانا اپس اینڈ ڈاؤنس خوشیاں گمی دکھ سکھ اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن اس سارے حصے کے اندر ایک جو خودداری کا فیکٹر ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة شوق یقیناً امیر اللہ سنت کی زندگی کا یہ ایک حصہ ہے جس کو آپ بیان کروا رہے ہیں خودداری اب میں امیر الی سنتی خودداری کو اس جملے میں بیان کروں کہ آپ سے وابستہ ہو کر کئی خوددار بن گئے کیونکہ وہ آ... سیرت اور کردار کا پرتاؤ جو ہے نا حق جی. وہ ماننے والوں پر پڑتا ہے سبحان سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. تو آپ کی خودداری کی میں اس کیا دو مثالیں کہ کسی ہی صورتحال حال آ جائے لیکن آپ کا سوال کرنے سے بچنا اللہ یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے بلکہ آپ ایک چونکہ ایک مذہبی لیڈر ہیں نا جی ایک ریلیجین اسپرچل ریلیجیس اسپرچل لیڈر ہیں سبحان اللہ تو آپ نے اپنے اس کردار کے ذریعے کے خود ایک ایسی ایک لائف میں آپ نے زندگی گزاری اور ایک ایسے گھر میں یا ایسا گھرانا تھا جس نے ہوش سنبھالا کہ اس میں کوئی نہ پیسے کی ریل پیل نہیں تھی بلکہ وہ دس پیسے اور چارانے میں چنے اور پھلیاں چھل کر گزارا کرنے والا یہ گھرانہ تھا اور آپ کی ولادت کے تھوڑے عرصے میں ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو جانا اللہ پھر آگے جا کر بھائی کا انتقال ہو جانا تو گھر کی ذمہ داریوں کا آ جانا لوگ کہتے ہیں کہ جب باپ چلا جائے نا تو بچہ کیسے اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لائے گا میں کہتا ہوں میل سنت کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اللہ اللہ اور نہ صرف آپ اصلاح پر قائم رہے بلکہ آپ کے ذریعے کئی لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ اللہ کئی لوگ ماشاءاللہ لاکھوں لاکھ لوگ لاکھو تو یہ گھر کا ماحول تھا اور اس ماحول میں جبکہ غربت تھی پریشانی تھی گھر میں پنکھا نہیں تھا آئے آئے ایسے کیونکہ جب آپ خود داری کی بات کریں گے نا جی تو وہ زندگی کا انداز جو غربت کے ساتھ وابستہ ہے اس کا بیان بہت ضروری ہے چاردی جی کے پاس ہے تو کیوں مانگے گا کسی سے بھائی ہم, کمال یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے اللہ پھر اللہ بھی اس شعر پر قائم رہے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی تو وہ اس طرح ان کی لو لگی رہی کہ آج ان کی خودداری کے بیان میں کہتا ہوں مذہبی طبقہ سنتا ہے تو اپنے اندر تبدیلی لانے پر غور کرتا ہے کہ ہمیں بھی تبدیلی لانی چاہیے خودداری کو دیکھیں کہ دعوت اسلامی جو اتنی یہ خودداری بھی کہوں گا تقوی بھی کہوں گا پرہیزگاری بھی کہوں گا اور محتاط فی دین آپ کی سیرت کا ایک پہلو ہے محتاط دین یعنی دین کے معاملے میں ایک غایت درجے کے احتیاط پسند ماشاو صاحب ماشاو صاحب. ماشاو یہ ایک تھوڑا سے علمی پہلو ہے لیکن اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے خودداری کے ساتھ ساتھ جی کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں آ, لوگوں کو ایسے مذہبی راہنما کی اشد ضرورت ہے جو اپنی ذات میں محتاطف دین واقعی ہوئے ہیں اور اپنی ذات میں خوددار بھی واقعی ہوئے یعنی حق حق حق حق حق حق حق حق وہ اعلیدت کا جو شعر ہے نا میں کہتا ہوں شیر شعر کے اعلیدت تو خیر وہ شعر لکھی ہی گئے ہیں اعلیٰ تو تھے ہی وہ شعر والے مگر اس شعر کا جو امیر سنت کو تو فیضان ملا ہے نا اللہ اللہ عطان وہ عطان اپنی مثال آپ ہیں کہ وہ ہے نا کہ سنا وہ Uh, میرا دین پارا ہے نہ نہیں کرو مدحہ اہل مدحہ اہل دوبل رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارہ ہے نہ نہیں اللہ امین سنت کا دولت مندوں سے جو بے رغبتی ہے یہ خود داری پر دلالت کرتی ہے بزرگ احمد اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک بادشاہ کا وہ نمائندہ آیا اور اس نے دروازہ بجایا تو وہ بزرگ اتنی جلدی آئے نہیں تو اس نے کہا کہ جب تھوڑی دیر کے وہ بزرگ نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ اتنی دیر سے دروازہ بجا رہا ہوں حضرت یاد بادشاہ سلامت یاد کر رہے ہیں اب آ نہیں رہے ہو تو اندر گئے اور ایک سکھی روٹی لائی اور کہا جو سکھی روٹی میں کناد کرے نا اسے تمہارے بادشاہوں کے درباروں کی حجت تو اصل ہے امی نے اب جب خود داری کی بات کروں گا نا محتاط دن کا تذکرہ چلا کیونکہ ایک سے ایک چیز اب جب میں خودداری کی بات کروں گا تو ساتھ بات آئے گی کی کانات کی اللہ یہ کانے پسند بند شخصیت ہیں ان کو مطلب ان کے اندر وہ طلب نہیں ہے کہ یہ بھی چاہیے تمام ان کے اندر تما نہیں ہے وہ لالچ نہیں ہے ایسی خاص طلب بھی نہیں ہے کہ یار یہ چیزیں مل جائیں وہ چیزیں مل جائیں آج یہ کر رہا ہے وہ دل کر رہا ہے تو یہ سما سے میرا خیال ہے تلب بہت آگے ہم تو طلب سے تو بچی نہیں سکیں گے تو آئے دن ہمارے تو مطلب کہ باب طلب بھی بھلا ہوا ہے باب طلب میں ہمارا تو طلب کا پھاٹا گیا اللہ تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو کئی چیزوں کی طلب سے ہی ماں ورا کیا ایک ہے ایک انسان کی شخصیت کا تقوہ ہوتا ہے تقوی سے آگے صوفیہ کرام نے ایک درجہ لکھا ہے اس کو لکھا ورا اللہ میرا پیر جو ہے نا یہ ورا کے درجے پر ہے ورا کے درجے پر ہے میں آج بھی ان کے بدن پر ایک کرتا دیکھتا ہوں جی اس نظر میں ایک نشانی ہے مجھے سالوں گزر گئے اس کرتے کو دیکھتے ہو اللہ حکمت میں کہہ سکتا ہوں سالوں گزر گئے اللہ وہ نشانی ہے جو ہر ایک کو شاید بتانا ہوگا مگر وہ کرتا پہندے میں سمجھ آتا ہے یہ وہی کرتا ہے اللہ اللہ یعنی سالوں تک یہ کرتا چل رہا ہے کتنی چیزیں صدقہ کر دیتے ہیں کتنی چیزیں خیرات کر دیتے ہیں کتنی چیزیں بانٹ دیتے ہیں اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں اور طلب کی تو میں کیا بات کروں جس شخص کو جس شخص نے خود پر زکات اس لیے فرض نہ ہونے ہو سلمان بھائی کہ میرے نبی پاک کو زکوات فرض ہو ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کے پاس آیا ہی نہیں ہے اس نے زندگی کسمہ پرسی کے عالم میں گزاری اور غربت اور پریشانی کے عالم میں اس کے پر زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں ہے زکات بازیب ہوئی نہیں ہے لیکن ایک شخص کے پاس تحائف بھی آ رہے ہیں چیزیں بھی آ رہی ہیں اتنی دولت بعوقات تحفے کی طرف بڑھتی بھی تحفے کی صورت میں اس کا نہ لینا اس کا واپس کر دینا توفے طائب تقسیم کر دینا اور اپنے اوپر ایک ایسا وط گزرنے دینا کہ مجھ پر زکوٰ فرض ہو جائے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری ذات وہ ذات تھی جس کا ذوت اختیاری ذوت تھا اور آپ نے اپنے کے اوپر زکوات فرض نہیں ہوئی تھی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کہ آپ کی شان عظمت نشان یہ تھی کہ آپ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ سونے اور یہ پہار میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر چلیں چلے لیکن وہ پاک کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ دیکھیں یہ بھی عشق رسول کا ایک بہت اعلی درجے کا ایک درجہ ہے کہ اس وجہ سے خود تو زکات فرض نہ ہونے دینا دیکھیں ایک تو ہوتی ہے نی زکات فرض ہوئی مگر یہ کہہ کر زکات فرض نہ کرنا خود پر کہ میرے نبی پاک کی سدا کو میں ادا کروں گا ایسا ہو تو سامنے آئے سدا کو ادا کرنے کے لیے جس نے پیسہ ٹھکرانا ہے ڈالر ٹکرانی ہے دنیا کا ساز و سامان ٹکرانا ہے ایسا ہے میں کبھی باپا کے پاس جاتا ہوں نا تو مجھے بعض اوقات بعض ایک حدیث یاد آتی ہے دنیا میں یورو جیسے مسافر آ کر دنیا کا کا غریب جس مسافر آ مطلب جس کا سامان ایک بیگ اللہ اکبر اور ایک چٹائی ہے اللہ اس کو کیا مطلب وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائے نا ان کے لیے ایک چھوٹا سا بیگ کافی ہے اس میں ایک یا دو جوڑے ہوں گے اور سونے کے لیے چٹائی ہوگی اور دو تین چیزیں گھری وغیرہ جو اٹھنے کے لیے ہوتی ہیں جس کی زندگی ہوئی اسی طرح کی تو پھر کیا مطلب کہ ان کے بارے میں آپ بات, بات کریں گے اصل میں وڑا تقوا زحت کناٹ خود داری یہ سب یہ خودداری ہے کہ میں نہیں لینا نا اللہ اللہ اور اپنے اچھا خود کو اس حال میں خوش پانا آئے آئے آئے آئے اللہ اکبر سمجھ رہے ہیں اللہ اللہ خود کو اس حال میں خوش پانا اس حال سے باہر نکلتے ہوئے اس حال سے باہر آنے میں ڈرنا اللہ اکبر کہ میرا یہ حال مجھ سے چھین نہ جائے مطلب چھین نہ جائے دیکھو تاری یہ بہت بڑی بات ہاں کہ بہت بہت بڑی بڑی بارت بارت بارت یہ جو حال ہے نا اس حال میں خود کو مطلب خوش پانا راضی ایک تو ہوتا ہے اللہ تعالی نے جو مقدر کیا اس میں راضی برضا رہنا یہ تو ہے ہی اولیا کا کی شان لیکن اس کیفیت کو جس کو اختیار کرنے میں آپ نے اپنے بھی ان کا ایک اپنا کردار ہے اللہ کی مدد ہے اس کی رحمت ہے, ہے, ہے اور اس, اس میں سے باہر نہ آنے کا وہ ڈر رہنا کہ میں اس سے باہر نہ آ جاؤں اور ان چیزوں سے ڈرتے رہنا یہ کمال ہے اب خودداری نہیں آتی تو پھر کیا آئے گی خودداری, خودداری تو اس سے مرد کلندروں کے گرد گھومتی رہتی ہے با با با با با گھومتی رہتی با ہے اسمت با با کا یہ انداز اور ہمارا معاشرہ اس کو آپ کیسے مثال نہیں کریں گے یہ شخصیتی مثالیں یہ شخصیتی مثالیں یعنی کہ میں نہیں کہتا کہ کوئی روئے زمین پر ایسی شخصیات نہیں ہوں گی ہم نے کوئی دنیا کے ہر بزرگوں کی تو زیارت کی نہیں ہے دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہے اور اپنے پیر کو زمانے نیک لوگوں کے زمان جو اس زمانے کے نیک سب سے آلہ جانے لیکن اوروں کے بارے میں اپنے دل میں بدگمانی نہ آنے دے ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں یعنی اپنی پیر کی تعریف ایسے نہ کرے جسے اور بزرگوں کی توہین ہو ہوتی ہے ہو یہ بھی تعلیم ہم کو ہمارے پیر صاحب کے بارے میں تو لیکن جہاں تک ہم گئے آئے دیکھا کرا تو وہ مطلب کہ یہ جو ان کی جو کیفیات ہے نا وہ نہیں ہے دوست ایسا بننا اللہ جسے چائے بنا دے مش ہے اللہ ماشر. ان اللہ الاقل شہین جس, جس کو اللہ جیسا چائے بنا دے مطلب یار میں تو دیکھتا ہوں نا کہ اگر میں اس زمین پر کسی شخص کو جانتا ہوں میں جانتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کوئی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ جسے کروڑوں روپے تحفے میں ملے اور وہ اپنے سامنے ان کروڑوں کو آگ میں ڈال دے اور اس کے دل پہ ایک خوشی کی لہر دوڑے راحت دوڑے اگر ایسا کوئی شخص میں روئے زمین میں کسی کو جانتا ہوں میں جانتا ہوں تو میرا پیر ہے نا, نا طلب ہی نہیں ہے یار میں تو کہتا ہوں طلب ہی نہیں ہے نا مال کی یہ بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں جس میں طلب نہیں ہے اور پھر یہ شخص کو مطلب ایسا ایسے شخص نہیں ہے جن کی کوئی فیملی نہیں ہے بیوی بی بچے نہیں ہیں ان کی پر... ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ انہوں نے اپنی بیوی بی بچوں کی پرورش میں یا ان کی تعلیم میں ان کی تربیت میں یا ان کی نگہداشت میں کوئی آ... واجب ترک کیا ہوگا یہ شریک ہی لازم آئی ہوگی ایسا بھی نہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جیشی اولاد ہماری ہم دیکھتے ہیں ان کے کو, کو دلوقتي تو دلوقتي یہ،, یہ چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھ کے میں حضور یہ چاہ تھا کہ جیسے بعض بندہ یہ بھی سمجھ رہا یعنی ہم مدرنی پھول جیسے سن رہے ہیں امیر اہل سمت کی اس کے اندر ایک تعریف بھی ہے تحسین بھی ہے آپ کا انداز بھی ہے تو میں جو سننے والا ہوں میں نے اس میں سے کیا لینا ہے کچھ اس پر بھی آپ کے مدنی پھول آئرت بیان اس ہوتی ہے نا کہ اس سے مطلب بندہ فضائل کے ساتھ ساتھ اپنے لیے وہ زندگی گزارنے کے سبق حاصل کرتا ہے یہ جو زندگی کا جو میں نے پہلو آپ کے سامنے بیان کیا نا جی یہ پہلو انسان کا ایک انفرادی ایک پہلو ہے کہ میں یہ نہیں لوں گا میں یہ نہیں لوں گا لیکن اس زندگی کے اس انداز کے ساتھ فرائض کی پابندی واجبات کی پابندی سنت و مستحبات کی پابندی یہ زندگی کا حصہ پھر اس پر استقامت یہ زندگی کا حصہ پھر آگے بڑھیں تو زندگی کا یہ ایک پہلو میں ضرور مدنی چین کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ یہ سب ہوتا ہے نا بندہ اس طرح کی زندگی گزارے اور پھر اپنی عبادات اور ریاضتوں کو قائم رکھے اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے وقت نکالنا اپنی عبادات اپنے روزے کا خیال رکھنا اپنی شہری اور افطاری کا خیال رکھنا اور شہری اور افطاری تو ہم نے دیکھی ہے جو شہری ہے افطاری یہ جو یہ ان کے یہاں جو روزمرہ کے معامولات میں جو ہوتی ہے اور یہ کرنا اپنی صحت کے لیے پرہیز اختیار کرنا اور صحت اختیار کرنا تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے میں قوت حاصل کر سکوں نیتوں کا اس معاشرے میں ایک ذہن دینا پھر اللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو ماشاء اللہ،, ما اللہ اللہ اللہ زندہ کرنا اللہ اللہ میں کہوں کہ مسواک تو لوگ بھول گئے تھے مس بک دلائے داڑھی لوگوں کے چہروں پر آج کا نسول کے چہروں پر داڑیاں نظر آتی ہیں میں کہتا ہوں کہ اس دور میں اسپیشلی میں پاکستان کی اور اسپیشلی باب المدینہ کی بات کروں گا نوجوان کے سوروں پر امامہ کسی رنگ کا بھی ہو امام کی سنت کو سر پر سجانے کا ذہن دیا امیر سنت الحمد للہ وہ کسی بھی کلر کا اماما پہنچا نوجوان جو عام اسلام میں پہن جائے نا اس کی اس سنت پر عمل کرنے میں میرے پیر و مرشد امیر سنت النت الحمد للہ وہ مانے نہ مانے ماننا تو پڑے گا ایک امامہ ہی نہیں الحمد للہ العالمین حضور امیر علیہ سنت دامد برکات اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ سے اگر اس پہلو کو ہی لیا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرسنالٹی کو اتنا پرکشش بنایا ہے کہ آپ جو بھی انداز اختیار کر اگرچہ وہ بھی اسلاف کا ہی انداز ہوتا ہے یقیناً نبی پاک علیہ سلاف وسلام اور اسحاب کریم اور اولیاء کاملین کے انداز اور ان کی سیدت کا ہی ماشاءاللہ آپ پرتا ہوتے ہیں مگر رب کریم جلب مجدور نے آپ کی پرسنالٹی کو جو یہ کشش عطا فرمائیے نا کہ آپ جو اختیار فرماتے ہیں لاکھوں قلوب لاکھوں اذہان کے الحمدللہ رب العالمین دماغ پر ایسے چھا جاتا ہے کہ خود بخود اس پر عمل کرنے کا جی چاہتا ہے اور سب سے بڑی بات آئی سر یہ کہ کوئی عمل نہ کرے نہ تو اسے خود بخود کمپلیکس کا فیل ہوتا ہے کتنی بڑی بات مدینہ میں اولما کو دیکھتے ہیں اولاما علماء کو دیکھتے ہیں مشائق کو دیکھتے ہیں اور ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس ذات مبارک جس کی ماشاو ماشاو بھی کر مرحبا, مرحبا, مرحبا, مرحبا, مرحبا اللہ کریم نے اس ذات جا مبارک جا کو خاص و عام کے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا ہے کہ عام آدمی بھی ان سے اپنی سیرت کو بہتر کرنے کے پہلو لے سکتا ہے اور خاص خواص ہیں وہ بھی چاہیں تو لے سکتے ہیں اگر لینا چاہیں تو کیا اور لینے والے لیتے ہیں کیونکہ علماء نے آ, آ کر جو ان کے رتبے کا خطبہ پڑھایا نا وہ ہم جانتے ہیں آپ کے خواص کی ذکر کیا اور آپ نے یہی بات جو کہی نا جو خصوص خواص نے بھی حضور کی سیرت سے ماشاء اللہ لیا ہے اظہار کیا ہے جو اظہار کرنے والے ہیں وہ کر گئے الحمد للہ رب العالی پاکستان کے بڑے بڑے علماء کے نام کی بارگاہ گاہ الحمد حاضری کاجلس سے جی مجلس رابطہ بل علماء اور مشاہد کی ذمہ داری نہیں میرے پاس الحمدللہ آ, ایسی ایسی تعریف اور ایسی توصیف کے الفاظ الحمد کیا کریں گے ہم کو تو ڈر بھی لگتا ہے کچھ بولنے میں علماء اور ہم نے تو یہ مشاہق ان, ان کو دیکھا ہے یعنی yani وہ جو علامہ رجب صاحب جو آئے تھے سے, دیب. شیخ رجب دیپ شیخ رجب دیپ رحمہ اللہ تعالیٰ جی. اللہ ان کو غری کے رحمت ان کا وہ جو جملہ تھا عربی میں اللہ کہ جب اللہ ان کا نام لیتا ہوں میں ایسے جیسے کہ شہد اللہ کھجور کیا شہد کی برکھاس میں منہ میں پاتا ہوں اللہ اللہ کی جملہ تھا جو عرب میں یہ اپنی اپنی میٹھی عربی میں میٹھے مرشید کے لیے اللہ میٹھی زبان سے ایک میٹھا کلمہ کہ اللہ جس کی مٹھاس آج تک ہم اپنے روح میں ملتے بہت بڑے عالم کی مبارک اولاد مل سکے علماء مشائق کی طرف سے جو اجازتیں ملی ہوئی نا حدیثوں کی اجازت سلوں کی اجازت اور دیگر جو اجازتیں ملی ہوئی ہیں ماشاء ان کی تعریف میں ایک بڑی شخصیت کا نام ہے جو امیر سنت کے جنہوں نے تھوڑا قریب سے دیکھا اور وہ ہیں شار بخاری جنہوں نے نظرت الخاری بخاری حضرت مفتی شریف الحقصب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مبارک اور اشرفیہ مزاد مزاد کے دورالم میں ہوا کرتے تھے وسال ہو گیا اللہ ان کو گری کے رحمت فرمائے انہوں نے بھی جب قریب سے دیکھا تو جب یہ واپس گئے نا ہمیں وہاں کے علماء نے بتایا ہمیں ڈائریکٹ مجھے بتایا ہے جب یہ واپس گئے نا تو انہوں نے واپس جانے کے بعد جو امیل سنت کا جو تعارف وہاں بیان کیا نا, हب, نا आ, हب है, हب है. وہ تعارف اپنی مثالات ہیں ایک وہ ہمارے سرپرست ہیں آ, مفتی عبد الحلیم صدیق کے ساتھ مرد ان دنوں مکہ و مدینے کے سفر پر ہیں ہند میں ہیں ماشاءاللہ میں نے ان سے یہ بہت بہت بڑے عالم و مفتی ہیں اور دعوت اسلامی کی مطلب یہ سرپرست ہیں مشاو مشاو اور مشاو ہند میں ہوتے ہیں ان سے میں نے نامیل سنوں کے تسکرے سنے ہیں حق بڑے تذکرے سنے ہیں یعنی کہ وہ جو یا خود پیر ہیں یا کسی بہت بڑے پیر کے کوئی بہت بڑی مطلب اتھارٹی ہیں عمل سنت سے ان کو سری محبت اور قید ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ, اللہ تعالی وسلم سے ہمارے حزرگان دین ہمارے علماء اتنی والیانہ محبت کرتے ہیں کہ سرکار دل کی محبتوں کو عام کرنے والوں سے بھی ان کو اتنی محبت ہو جاتی ہے دیکھتے ہیں کہ اس صدی میں جو کام اللہ تعالیٰ نے اس مرد کلندر کے ذریعے لیا یہ اپنی مثال آپ صدی کے ایک اہم ترین و نمایاں ترین شخصیتیں وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ عرب شریف سے ایک عالم صاحب آئے تھے وہ میرے ہمارے ساتھ تھے اور مدنی منوں کا جلوس تھا ہم لوگ بندر روڈ پہ تھے ابھی لہسن ٹرک پہ تھے تو میں بھی ساتھ تھا وہ آئے اور انہوں نے جب یہ ہزاروں مدنی منوں کو جب یہ ٹھاٹے <سؤال> ماتا سمندر اس کو جو بولتے ہیں نا وہ دے گا جب بولنے کو تو بولتے ہیں لیکن تھاٹے ماتا سمندر <سؤال> تو گود اسلامی کا دیکھے گا تھاٹے ماتا سمندر کہتے ہیں انہوں کا ادھر سے وقت پورا ہو جاتا تھا ادھر سے نکل جاتے تھے ان کی بسے وہاں کھڑی ہوتی تھی وہ پہنچ ہی نہیں پاتے تھے منہ پر اللہ اتنا بڑا مدنی منوں کا جلوس ہوتا تھا مرحبا یا مستعفی کے دھوے مچاتا ہوا اس شخص کا وہ جملہ عرب عالم صاحب کا وہ جملہ میرے میرے کانوں میں میرے دماغ میں محفوظ ہے اس نے امرے سنت کو کہا امل سنت تھے میرے تھا اور وہ تھے وہ ایک کا دور اسلام بھائی ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ یا شیخ الیاس یا شیخ تو مجھے یاد نہیں ہے اردو جی جس طرح تم نے اجمیوں پر توجہ کیے نا اب عربوں پر بھی توجہ کر اللہ اتنی خوبصورت بات کی دیکھ کر وہ سرکار کی سنتوں کا یہ چیز ہونی چاہیے مشورہ ان کے گھر پر بھی آنا جانا رہا امیر سنت سے بڑی والیا نا محبت یعنی صرف ایسا نہیں کہ انہوں نے یہ امیر سنت کا یہ انداز دیکھا تھا کہ اتنی قوم ان کے ساتھ ہے میں ان کے ساتھ باپا کے ساتھ اکیلے میں کمرے میں رہا گھر میں رہا ہوں جس میں کوئی کراؤڈ نہیں ہے ہم چاند ایک سائیں بھائی ہیں وہ ابل تاخیر ہمیں سو کہتے رہے لبے کیا شیخ لبے کیا میں ارشاد فرمائی ہے تو وہ ایک ہی بات کہ توجہ یا شیخ اللہ صرف تمہاری توجہ لینے کے لیے بات ہے بات وہی ہے دین کی نوبت ایسی بجائی جھوم رہی ہے ساری خدا کیا انداز ہے ابھی صاحب آئے ماشاء بہت بڑا نام ہے عرب دنیا میں یہ جو امیر سنت کے تاریخے کرتے رہے ان سے محبت کا اظہار کرتے رہے حبیب جفری صاحب ہیں ان سے امیر سنت کی ملاقات ہوئی یہ امیر سنت سے جو محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے میں عمان گیا ہوں شیخ حبیب عمر مداض العالی علی شیخ حبیب عمر مدازیل علی اللہ ان سب کا سایہ سراز کرے یہ بھی عرب دنیا کے بڑے ان کے نام ہیں پھر میں جب عمان گیا ہوں تو وہاں میں نے شیوخ سے اور وہاں کے بڑے لوگوں سے اور عرب لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے سینکڑوں عربیوں سے ملا ہوں عربی نسل سے ملا ہوں ان کی زبانوں کو جو ملے سنت کے جو تران ہیں نا بری مثال آپ یعنی کیا عربی کیا جما انگلینڈ میں جائیں یا آپ کسی اور ملک میں جائیں ہند میں گئے بنگلہ دیش میں گئے وہ امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین تجھے سلام ہے کال کو شامل کرتے ہیں جی ابھی ان شاء اللہ سلحیب صلی اللہ تعالیٰ بیان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے بیان میں تو پڑھا ہوا بھی یاد آتا ہے ہوتا ہے نشانہ تو بہت لگائیں اس بیان کا بھی کیا بیان ہے پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آیا ہے وہ نات کا ایسا بھی لے کے چلتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں مرضی کے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مرحبا سلیمان بھائی مثالی معاشرہ تو بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ اللہ آج تو باپا کی یوم ولادت کے کے گھر گھر میں عید کا جشن بنا ہوا ہے اللہ آپ کو عمران بھائی کو اطرب بھائی کو تمام مدنی چینل کے حاضرین ناظرین مدنی چینل کے عملے کو باپا کی آل کو یوم امیر لئے سنت مبارک ہو ماشاءاللہ اللہ آج اس ہستی کا یوم ولادت جس نے ہمیں میلاد منانا سکھایا جس نے ہمیں گیارہویں منانی سکھائی جس نے ہمیں اولیاء کی محبت سکھائی جس نے علماء اللہ سنت کی محبت سکھائی دعا کریں اللہ تو بات ہمیں بھی اس مدنی ماحول کے ساتھ استقامت عطا فرمائے اس کامتا فرمایا برسات سچی بات ہے کہ ہماری عمارت پر باقاعدہ پہنا فلیکس بینر بنایا ہے تمام عاشقان رسول کو جشن بلاد امیر مبارک ان شاء اللہ ہم تو اپنا گھر بھی سجائیں گے حق حق حق کیا بات ہے بلاد امیر سنت اور ان شاء اللہ امید ہے کہ ساڑھے دس اور پونے گیارہ کے درمیان ہم تو جلوس بھی نکالیں گے ماشاءاللہ اللہ الحمد للہ ال اچھا يب... ابھی اندر اندر ہے ہمارا ماشاء لیکن میں ما ناظرین کو بتا دونا نا تھا کہ یہ سارے دو سو پونے گیارہ بجے آ جائیں یہ بھی مطلب ہمارا لیٹسٹ آپس آپس میں تیل ہے جی کہ وہ لگ اور آپ سب بہت مبارک ہوں ہریانی شرح کی بارگاہ میں کوئی منقبت السلام علیکم الحمۃ اللہ و برکاتہ کیا سنا رہا ہوں الحمد للہ کچھ نظم میں بھی ہو جائے کیا ایک ہی شیئر سنا پوچھو نہ مجھ کو کیا کیا کہوں کہ کیا کیا بتا ہی دیں جی کیا کیا, کیا, کیا, کیا, کیا, کیا دیا ہے آج تو بتا ہی دیں ابھی ابھی چلنا میلے سنت کیا ذکر وہی رہتے ہیں نا اللہ ٹھیک ہے یہ بتائیں آج آپ آئے ہیں میں اطربائی سلسلے میں مطلب شروع میں سے شرابی ہمارے ماشاء اللہ آپ آج تھوڑا تاخیر سے آئے ہیں خیر تھی میں مغرب کے بعد تیار میں کپڑے میں نے لیے تھے تو میں نے کہا مغری چھبیس شروع ہو گئی تھی تو میں تیار ہوا اور کپڑے تبدیل کیے الحمد نئے کپڑے لیے تھے میں نے نئے کپڑے پہنے جب نیا بنوایا وہ پھر آیا ہوں چادر بگ رہی ہے چادر بگ رہی ہے نہیں یہ سب ان کی مطلب محبت ہے پیار ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہو آئے آئے سبحان اللہ جس سے محبت مرنے, مرنے, مرنے کے بعد اس کے ساتھ آل آل سبحان اللہ جو بس جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا قصر سے ذکر کرتا ہے ان سے کروڑوں لوگ محبت کرتے ہیں یہ جائیداد دولت نہیں بانٹتے یہ دولت نہیں بانٹتے یہ عشق رسول تقسیم کرتے ہیں رسول کے جام تقسیم کرتے ہیں ان سے لوگ محبت کرتے ہیں کہ یہ آقا کی امت کو راہ راست پر چلانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وف کیا ہوا اگر امین سنت کو ایک نام دیا جانا کہ یہ کون ہے تو میں کہوں گا یہ وہ ہیں جو انہوں نے اپنے آپ کو امت کے لیے وف کر دی اور ان کا بس ایک ہی دھن ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت گناہوں کو چھوڑ کر اور غیروں کے طریقے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چلے اور سنتوں پر عمل کرے یہاں ہمارے پاس میسیجز پر بھی سوالات ناظرین کر ہی رہے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ بیان کا کنفرم ٹائم بتائیں نا کیا ہے بیان کا اصل میں ہوتا ہی ہے اپنے سلمان بھائی میں نے محسوس کیا ہے چھبیس کی جب آتی ہے واپس اٹھنے میں پڑتا ہے کہ میں تھوڑا ٹائم کم ہی ملتا ہے چھبیس تو وہ جیسے نا کہ چلو میں جلدی چلا جاؤں ان کو تو ان کو پتا کہ ایک اندازہ تو ہے کہ پیچھے کیا ہونا ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اتنا ٹائم نہیں ملتا یہ بھی ان کی کمال کی بات جیسے ہمیل سنت مدنی مذاکرے سے فارغ ہوں گے ہر سال اسی طرح ہوتا ہے تو انشاءاللہ ان کے فارغ ہوتے ہی ہم مرشد مرشد کریں گے بلکہ مدری مذاکرے میں بھی انشاءاللہ کچھ تا کچھ تو کریں گے اتنے تحفے آد ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں نے فائلیں بھیجی ہیں اور کئی اسلامی بھائی تحفے بھیجتے ہیں ان شاء ان تحفوں کو بیان کریں گے کیا کیا بھیجا کیا تحفے ابھی دارجلنگ بھی ہوں گے کیا کیا بھیجیے ہر کوئی تو بھیج پیسے کیا کیا گھڑیاں مادی توحفے تو یہ ویسے نہیں دیتا ابھی تو ہم نے ان کا بیان کیا اللہ ٹھیک ہے نا تو نہیں یہ مزاج عجیب ہے غربت نے آنکھ کھولی نا گھریب پرور پیر میرا جو غریب پرور ہے غریب غریبی پسند کرنے والے غریبوں کو پسند کرنے والے ان کے گرد غریب بیٹھے ہونا انے ہمارے معاشرے میں عموماً اس طرح کے طبقے کو کوئی غریب قریب نہیں لاتا اور ان کا دل ہی نہیں میں لگتا ہے یہ جو میں نے اولیاء کرام کی جو اوصاف پڑھے نا وہ بڑے اولیاء کرام جن بڑے درجے ہیں ان کے جو میں نے کتابوں میں اوصاف پڑھے نا ان اوساف میں یہ ہی اوسافے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اپنے قریب رکھا غریبوں کو مسکینوں کو جنہیں لوگ دھتکار دیتے ہیں نا یہ اللہ کے نیک بند انہیں سینے سے لگا یہ وہ شان والے ہمارے یہ قریب سے دیکھا ہے قریب سے دیکھا ہے مطلب واقعی یہ میرے کئی ایسے دعوت اسلامی سے وابستہ بڑی تعداد ہے میں یہ نہیں کہتا ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو مال و دولت والے ہیں اور مطلب جس کو ہم کہتے ہیں ساؤنڈ پرسن ہیں وہ بھی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میر سنت غریبوں سے محبت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے یعنی یعنی میں ہمارے ساتھی ہیں دعوت اسلامی سے اسلامی بھائی ہیں ہمارے ایک کاروباری ہیں بزنس مین ہیں یعنی بندہ جب بزنس کھولتا ہے نا تو کیسا جا کر پیر سے دعا کراتا آتا ہے یہ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں پیر صاحب کو یار میں بتاؤں گا تو بولیں گے چلو تم نے اور دولت کمانے کی مشین لگا لی ہے پھر مجھے زوت کا تکوے کا درس دیں گے پرہزگاری کا درس دیں گے تو یہ ہے وہ ہمیں کہ دیتے یا دعا کروا رہنا یا دعا کروا لینا بولنے کی من یعنی ایسا دیکھو نا ایسا کون ہوتا ہے یار قربان کہ है بڑے है بڑے है دولت بندوں کو یہ تقوی کا اور ذہد کا اور پرہیزگاری کا اور دنیا سے بے رغبتی کا دل دیتے ہیں کیا بات ہے کیا بات, بات؟ ہے جی میں شامل کر ماشاءاللہ اللہ نگران شرا کو دیکھ کے یقین کرے کہ دل باغ باغ ہو گیا اگر مرید ہو تو ایسا ہو یقین جانے ان کو دیکھ کے اتنی طبیعت راضی ہوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سے مجھے بہتر بنا ہے اور مجھے حقیقی طور پر واقعی کامل مرید بنا دے ماشاءاللہ میرا نام سمیا تاریہ ہے میں کو بات کر رہی ہوں گان شورا آپ کو چینل ناظرین کو جشنِ ملاجت امی راہ سنت بہت بہت مبارک ہو ماشاء ما ما اللہ سہاندھان آج عمران اطاری اور دیگر اسلامی بھائیوں کو سنت جیسے میں ملازت پر مبارک باد پیش کرتا ہوں اور ابھی آپ نے داڑھی کا دا ذکر کیا تو میرے دل میں خیال آیا میں بھی عرض کروں کہ آج سے پچیس سال پہلے تقریباً پچیس سال پہلے امیر علیہسنت سے ملاقات ہوئی تھی اس دن انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ گھیرا تھا اور فرمایا تھا کہ آپ داڑی رکھ لیں والحمدللہ آج تک میرے چہرے پر داڑھی ہے اور ایک کسی سے کبھی گھٹائی نہیں امیر علی سنت کی کیا بات ہے اللہ ان کو صحت فرمائے ان کی ان کا سایہ ہمارے پر قائم اور آج بھی چلن کے ذریعے سے ہم لوگ جو ہے ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں اگر وہاں نہیں پہنچے یہاں بیٹھے بیٹھے ہی فیض حاصل کر رہے ہیں اچھا عمران صاحب سے یہ کیا ہے آر جو ہے کہ آپ یہ بتائیں جس طرح آپ امیر علی سنت کی طرف نگاہ فرماتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو جس دل سے دل نظروں سے میں آپ کو دیکھتے رہتا ہوں مدنی چینل پہ اللہ کرے میں دعا مانگتا ہوں کہ آپ جیسی آنکھیں ہم کو بھی عطا ہو جائیں ہم بھی آپ والی آنکھوں سے ان کو دیکھیں اس کے بارے میں کچھ فرما دیں جزاک اللہ خیر السّلام علیکم <سلام> و اللہ وبرکاتہ اللہ سبحان اللہ،, سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ مجھے آپ کے اسن سے بہتر بنے میں یہی عرض کرتا ہوں اللہ میرے پیر کو سلامت رکھے دراز خیر عطا کرے Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. Call yeah. it. My name is Muhammad Chayyad Attari. I am talking from Johannesburg, South Africa. I wish Bapa Jan a very blessed birthday. I love Bapa Jan. Can you please read the snot for me? Mere Murshid hai Attaar, Mere Murshid hai Attaar. Mere Murshid hai Attaar, Mere Murshid hai Attaar. وبرہ وعلیکم السلام و رحمتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میں جی ہند کے شہر دہلی سے شاکرت کا کر رہا ہوں نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیر کی محبت مرید کے دل میں کتنی ہونی چاہیے اس کے سینے میں سمائی نہیں اللہ وہ اللہ اللہ بار بار آنکھوں سے محبت بیتی رہے حق حق حق محبت عشق میں اور عشق غم میں بدل جائے اللہ اللہ, اللہ, اللہ وہ جہاں بھی رہے پیر کو یاد کرتا رہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پیر کے ادا کو ادا کرتا رہے حق کیسے یاد کرے کیا تصبر شیخ کیسے لے کر آئے ہو نقشہ بٹھا لے ذہن میں بند کرے تو دیکھے کہ پیر یہاں ہوں گے یہ کر رہے ہوں گے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ پڑھ رہے ہوں گے یہ بول رہے ہوں گے بڑا حضور ایک ورسٹائل سا یعنی مختلف جو ہے وہ جھلک جو ہے وہ چل رہی ہے ماشاءاللہ سلسلے کے اندر ابتدا میں خوشی فرحت اور ابھی جو جہاں ہم پہنچے ہیں تو اس پہ وہ آپ کا یہ والا انداز بھی ہے کیا ہے جی اب میرے لیے دعا کریں اللہ زوال نعما سے بچیں اور میں جب تک جیوں میری میری عال میری مرشید کی نوکر اور غلام بنی رہے حق حق حق حق حق اللہ تبارک و تعالی آزمائش سے بچا کر رکھے اللہ تعالی امتحان سے بچا کر رکھے میرا پیر کبھی میرا امتحان نہ لے میرے لیے دعا کر اللہ اللہ اللہ گزار دے ہم ایسے صحیح نہیں اللہ بڑھ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 kind مجھے رونا چاہیے مجھے ایک ماضی ایک واقعہ یاد آ جب میں مدری ماحول میں نہیں تھا میرے دوست کہیں جا رہے تھے وہ سوتے سمجھے کہ کھاتے پیتے اور ایک اچھے نام تھے ان کے میں ماحول میں نہیں تھا تو مجھے بھی ساتھ جانا تھا تم انہیں دوستوں میں سے یار وہ فلائے نا اس کو مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا لیکن ماحول تو تھا نہیں وہ لوگ منع کرتے تم کو لانے کا کہ میرا کیا مسئلہ ہے نہیں لڑکا صحیح نہیں ہے گالیاں بوت دیتا ہے یار چھوڑ بند بہت ہے چھوڑا ہے لڑکا ہے میرے بارے میں یعنی مجھے کوئی ایسی جگہ پر وہ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اللہ اور جب سے اس کا ہوا ہوں حق آج فون کر کر کے لوگ تعریفیں کرتے ہیں گھر بلاتے ہیں دعاؤں کا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا ایسی جگہ نہیں لے جاتے تھے ایسا وقت بھی آیا کہ ملاقاتوں کے لیے وقت مانگنے کی کوششیں کرتے تھے مجھ سے زیادہ رونے کا حقدار کون ہے اللہ اللہ مجھ سے زیادہ کون ہے جو ان کا شکریہ ادا کرے گا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں شوحان. جب سے ان کا ہوا ہو اور انہوں نے جب سے میری انگلی پکڑی ہے باپ بیٹے کی انگلی پکڑتا ہے ہاتھ کیا پکڑے گا مطلب بیٹا باپ کی انگلی پکڑتا ہے اور یہ چلاتے چلاتے یہاں تک لے کر آئیں بس یہ آگے بھی سلامتی کے ساتھ لے جائیں اور آقا کے قدموں تک پہنچا دیں اور آقا سے شفات کی بھیک دلا کر بلا حساب جھنڈک میں داخلہ دلا دیں اور ان کے ساتھ جنت میں آقا کا پڑوس نصیب ہو جائے حق حق ایک مرتبہ میں امیر سدی مذاکرہ فرما رہے تھے میں میلاد حل میں حاضر ہوا تو ایک اسلامی بھائیوں کا محبت بھرا ایک ہوتا ہے نا سبحان اللہ تو امیر سن مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے یہ ان کی کوالٹی ہے کہ جب ان کے گلشن کے کسی پھول کی کوئی تعریف کرتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے حق ایک اسلامی بھائی کا کوئی ہاتھ چومتا تھا تو اسلامی بھائیوں نے ان کے بارے میں شکایت کی تھی ہمیں سب جا کر میرے گلشن کے پھول کو کوئی سمکھتا ہے تو تم کو تکلیف کیا ہے اللہ اللہ اللہ ایسا تھوڑی کوئی چلتے پھرتے آدمی کا ہاتھ چمتا رہتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو لوگ چمتے نا تو تم کو کیا تکلیف ہے تو جب اسلامی بھائی نے میرے آنے پر یہ کیا نا تو ہمیں دیکھ کر بڑے پیارے انداز سے مسکرائے تھے وہ مسکراہٹ والا انداز اتنا دل, دل, دل, دل, دل نشین تھا کہ میرے زبان پر ایک شیر میں نے باپا کے بارگاہ کا مرض کی میں نے کہا مجھے ایک شیر کہنے کی اجازت دیں کہ جو جو تجھے دیکھتے تھے اب مجھے بھی دیکھنے لگے جو تجھے دیکھتے تھے اب مجھے بھی دیکھنے لگے بس اتنی بات ہے کہ تیرا ہو حق گیا ہوں میں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہیں اللہ کریم ہمیں اس نعمت کی قدر ادا کرے ان کے دامن سے وابستہ رکھے اور ان کے فیضان کو لے کر دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بی جاہد جل امین صلی اللہ تعالی